وول والدین احسانہ وربا ولیما ذکا اللہ رب العزت اس آیا مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہیں بنانا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ دیکھیں ہم عربی کو نہیں جانتے الہ عربی کا لفظ ہے پھر اس کے بعد بعض جگہ پہ اس کلمے کا مطلب یہ معنی یہ بیان کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود معبود بھی عربی کا لفظ ہے پھر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لاق عبادت پھر عربی کا لفظ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اس کلمے سے ناشنا ہے اس قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے وجود پر اور اپنی توحید پر بے شمار دلائل دیے اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل نظر آئیں گے دیکھیں لا الہ الا اللہ ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں نہیں کوئی الہ مگر اللہ الہ کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عبادت کے لائق کوئی نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی اولاد عطا کرنے والا نہیں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں کوئی زمین و آسمان کا نظام چلانے والا نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اِلَّا اللہ, سوائے اللہ کے اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں اور انسان کی نجات کا دارومدار بھی اسی عقیدہ توحید پہ ہے ایک بندہ ہے وہ وہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے اس کا ایمان بھی ہے عمل بھی ہے بہت زیادہ نیک ہے لیکن اس کے عقیدے میں ملاوٹ موجود ہے اس کا عقیدہ خالص نہیں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی حاجت روا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے فلاں پیر فلاں فقیر بھی اولاد دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے اس کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے اس کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ان اشرق النک اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بڑے محبوب ہیں لیکن اگر آپ بھی شرک کریں گے نا تو میں آپ کے اعمال تمام کے تمام ضائع کر دوں گا شرک ایک ایسا گناہ ہے جو تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور ایک بندہ ہے وہ گناہ گار تو بڑا ہے لیکن وہ مشرق نہیں شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں بناتا تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا تھا کہ تم نہ عبادت کرنا صرف اللہ کی یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ بنانا اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے لیے تمام انبیاء اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اس عقیدے کے لیے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا اور ان پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں ان کو کافر مجنو پاگل کہا گیا ان کو ذہنی جسمانی روحانی تکلیف دی گئی جتنے بھی امبیائے ان تمام کا مقصد ان کی بےست کا مقصد ایک ہی تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اللہ فرماتے ہیں من قبل قبل رسول اللہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان تمام کی طرف ہم نے یہ وہی کی تھی کہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ولاکت واسنافی کل امت رسولہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے ہر عمت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو بنے اسرائیل سے بھی اللہ رب العزت نے یہی وعدہ لیا کہ لا اللہ تعبود اللّہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا وہ بال اور والدین کے ساتھ احسان نیکی کرنی ہے قرآن پاک میں کئی ایسی جگہیں آئی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا ہے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وسین السان بھی والدی احسانہ کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں کیونکہ والدین اس انسان کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں ماں ہے وہ بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتی ہے بڑی آزمائشوں سے گزرتی ہے یہاں بھی اللہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور فرمایا ایک اور جگہ انشکرلی والی والد میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بلو میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے میں نے یہ حکم دے دی دیا ہے میں نے یہ بات لکھ دی ہے اب ایسے ہی ہوگا کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وقت پہ پڑھنا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا میں نے عرض کیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی صبی اللہ کرنا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ عبادت اللہ کے کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا قریبی رشتے داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا قریبی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو بخارے کی ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کہ شادی کر دی جائے اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ سلا رحمی کرے پھر فرمایا یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے یتیم ان بچوں کو کہتے ہیں جن کے والدین جن کا والد فوت ہو گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا یعنی کہ جیسے شہادت اور درمیانی انگلی آپس میں قریب قریب ہے بالکل جنت میں ہم بھی ایسے ہی ہوں گے پھر فرمایا ول مساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا پھرتا ہے کہ اسے ایک لقمہ کوئی دے یا دو لقمے دے ایک کھجور دے یا دکھ جڑے دے بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اسے کافی ہو جائے اور نہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ اسے صدقہ دے اور نہ وہ خود لوگوں سے سوال کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقول نا سی اور لوگوں کو بھی اچھی بات کہو لوگوں کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھو اچھی باتیں ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو چاہے وہ نیکی اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا وہ عقیم الصلا اور نماز قائم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منترک صلاح متعمدن فقط کا فر جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے گویا کے کفر کیا وہ گویا کے کافر ہو گیا نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل سے ہی وعدہ لیا تھا ہم پہ فرض نہیں ہم پہ ضروری نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا وہ قیامت والے دن فرعون حامان اور قارون اور ابے بن خلف کے ساتھ ہوگا ان کے متعلق قرآن کہتا ہے فرعون حامان عبی بن قاب کارون یہ آگ میں ہیں اور بے نمازی بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا نماز کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں جو اس کی اہمیت اس کی فضیلت اور جو نہ نہیں پڑھتا اس کے انجام پر دلالت کرتی ہیں وعت الزوٰۃ اور زکوٰۃ دو اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا اور ہم پہ بھی زکوٰۃ جب نصاب کو پہنچ جائے زکوۃ کا ادا کرنا فرض ہے ورنہ وہ زکوۃ قیامت والے دن ایک توق کی صورت میں ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے گا وہ مال جس میں سے ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل سے یہ سارے وعدے لیے کہ عبادت اللہ کی کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا لوگوں سے اچھی بات کہنا نماز قائم کرنا زکوۃ دینا لیکن پھر کیا ہوا بہت کم لوگ تھے جنہوں نے مانا بہت ہی کم لوگ تھے فرمایا وعد اور جب آخدنا ہم نے لیا میسا کا پختہ وعدہ بنی اسرائیلا بنی اسرائیل سے کہ لاتعبدونہ نہ تم عبادت کرنا الا اللہ مگر اللہ کی وبل والدینی اور والدین کے ساتھ احسانن نیک سلوک کرنا ودل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی وقولو اور تم کہو ناسی لوگوں کے لیے حسنن اچھی بات و عقیم الصلاح تھا اور تم قائم کرو نماز و آت تو اور تم دو زکوٰۃ سما پھر تولئی تم تم پھر گئے یعنی تم تم نے یہ باتیں نہیں مانی اللہ مگر قلیلا تھوڑے سے تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ باتیں مانی وہ ان تم جب کہ تم مارزون اعراض کرنے والے ہو صدق اللہ العظیم